الحمد للہ احمد اما بعد شاء اللہ توحید اور عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ یہ کئی ہفتے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کئی تقریباً کئی در سے توحید کے منافع یا اس میں نقصان پیدا کرنے والے اقوال اور اعمال کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس میں کئی باتیں ذکر کیا گیا ہے اس میں جیسا کہ جادو کہانہ نجومیت کے احکام اس کے بعد قبروں اور مزاروں پر نظرانے اور چڑھاوے چڑھانے کا احکام مجسموں اور یادگاروں اور تصویروں کے احکام پھر اس کے بعد یہ بد فعلی بدشگونی کے احکام اور پچھلے آخری دو درس میں ایک میں رخا یعنی دار دم اور جھاڑ پھونک کرنے کے حکم اور اس کے بعد پچھلے درس میں تعویذ تعویذ پہننے اور لٹکانے کے احکام ذکر کیا گیا ہے آج کے درس میں بھی ایک اہم موضوع انشاءاللہ کے متعلق بات ہوگی اور یہ موضوع عموماً اس کے متعلق اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں اور لوگ اسی میں پڑ جاتے ہیں خاص کر آج کل کے زمانے میں کیونکہ جہالت عام ہے لوگ حق اور باطل کے درمیان اکثر تفریق نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے آج کے درس میں انشاءاللہ شاء اور وسیلہ کے بارے میں بات کریں گے توصل وسیلہ یہ دو لفظ اکثر عموماً استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ اسی میں پڑھتے ہیں کیا ہم لوگ توصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں توسل کے معنی کیا ہے توسل کے اقسام کیا ہے اس میں کچھ اقسام جائز ہے اور کچھ اقسام جائز نہیں ہے جو جائز ہے کیوں جائز ہے اور جو جائز نہیں ہے وہ وں نہیں جائز ہیں اور جو لوگ بہت سارے خرافات اور جو مسلمانوں کے درمیان منتشر ہیں اور جو حجتیں پیش کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کر کے اور اس کی تردید کی جائے گی دیکھیے توسل اور وسیلہ توسل یہ عربی لفظ ہے اور وسیلہ بھی عربی لفظ ہے وسیلہ اصل ہے اور وسیلہ کو عمل کرنا اور وسیلہ کو لینا اس کو توسل کہتے ہیں وسیلہ اصل سبب کو کہتے ہیں یا انسان کوئی چیز کے تقرب حاصل اگر کرنا چاہتا ہے یا اس کے قریب پہنچنا چاہتا ہے تو کہیں گے اس نے وسیلہ اختیار کی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کسی آدمی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور یہ انسان جلدی آپ اس سے نہیں ملاقات کر سکتے اس سے کیونکہ آپ اگر اس سے پہنچنا چاہتے ہو تو اس میں ساکھ کافی دشواریاں ہوتی ہیں تو اگر آپ کسی اور بندے کے بندے کو لے کر وسیلہ اور واسطہ لگواتے ہو تو یہ عمل پہنچانے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو وسیلہ کہتے ہیں کیونکہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے التجا کرتا ہے تو انسان ڈرا رہتا ہے کیا میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس لیے انسان وہ عمل کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے دعا قبول ہو جائے تو یہ وسیلہ ہے اور توسل کے معنی کہ یہ یہ وسیلہ اور یہ واسطہ یہ لے کر انسان اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے قربت اختیار کرے اصل توسل سے مراد یہ ہے اصل جو حقیقی معنی جو استعمال قرآن میں کیا گیا ہے کہتے ہیں طلب القرب من اللہ کی انسان اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال اور اقوال کرتا ہے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے یہی اصل توسل جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں الگ الگ معنی بھی لوگ استعمال کرنے لگے اسی لیے اس میں بہت سے علماء کچھ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور کسی کچھ چیزوں کو انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ شریعت اور عقیدے کے جو احکام ہے قوانین ہیں ضوابط اللہ نے رکھی ہے اسی کے ماتحت یہ علماء حلال اور حرام کے تمیوس کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آج جو بھی باتیں ہوں گے جیسا کہ ہم درس انشاءاللہ ہوتا ہے حتی الامکان کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں گے اور اسی میں بھی علماء کے فہم اور سمجھ بھی لائیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو آئیے دیکھتے ہیں کہ وسیلہ کس میں ہوتا ہے دعا ایک بڑی عبادت ہے ہر ایک انسان انسان تو عاجز ہوتا ہے اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگنے کے مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے کسی کوئی خیریت ہو تو مجھے فلاح خاص انسان کسی چیز طلب کرتا ہے یا انسان کوئی شر جس میں انسان شر دیکھتا ہے اس سے پناہ مانگتا ہے اور گویا کہ مسلمان یہ تسلیم کرتا ہے کہ مالک حقیقت میں کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہے اسی لیے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور دعا ایک عظیم عبادت ہے کوئی چھوٹی عبادت نہیں دعا اگر وقت ہوتا تو ہم دعا کے احکام اور مسائل ذکر کرتے لیکن اتنا سمجھنا چاہیے کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور یہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتی ہے یہ عبادت اگر کوئی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ مومن ہے اور اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے یا اپنے حاجت کرواتا ہے کسی اور سے اور وہ انسان عاجز سے نہیں کر سکتا ہے یا کوئی بھی جو مخلوقات میں سے تو انسان گویا کپل اس عبادت میں شرکی ہے اس لیے گمراہی میں پڑ جاتا ہے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و بار بار دعا کرنے حکم دیتے ہیں اللہ برمات وقال اور کم اور تمہارے رب نے یہ حکم دی ہے وہ کہ مجھ سے دعا مانگو استجب جبلکم تو اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یعنی مجھ سے مانگو گے تمہیں است جبلکم تمہاری دعا قبول کریں گے پھر اگر اللہ برماتے ان الدین اس عن عبادت کہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے لم يسأل اللہ یغضب علیہ کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانتا ہے بہت لوگ کہتے ہیں یار دعا کرنے کی الحمد للہ کوئی حاجت نہیں ہے غلط ہے انسان اگرچہ دنیا کے مال اس کے پاس ہی ہے صحت ہے دین ہے سب کچھ ہے پھر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ نعمت مجھے استعمال کرنے کے توفیق دے اللہ یہ نعمت جو میرے پاس ہے اس کو مجھے اس پر صحیح استعمال کرنے کے چوکیز ہر حال میں انسان دعا کرتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے تو جتنا آپ اللہ سے مانگو گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے دنیا کا معاملہ ہوتا ہے آپ آ اگر آپ ہی ہم سے ایک بار آؤ گے ایک سوال کرو گے یا ہم سے کچھ چیز مانگو گے اگرچہ چاہے ایک ہی کوئی حلوہ ہو کافی چھوٹی ہو میرے پاس زیادہ ایک بار آؤ گے دیں گے دو بار تین بار چوتھی بار پانچویں بار جب گے تو میرے دل میں کراہت ہوگی یہ سوچیں گے کلاسی آدمی ہے تو ایک انسان یہ سوچتا ہے لیکن اللہ کے معاملہ بالکل الگ ہے جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا ہی اللہ کے ہم ہاں محبوب بن جاؤ گے اور اللہ کے یہاں قریب بن جاؤ گے اللہ سبحان اللہ کے رسم الرماتی ادا اب العباد کہ دعا وہی اصل عبادت ہے تو دعا بڑی عبادت ہے اس کی اہمیت انسان نہیں سمجھ پاتا ہے اللہ کی اگر وہ دل سے دعا کرتا ہے اور اس کا اثر دل سے دیکھتا ہے یا حقیقت میں دیکھتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے تو دعا کے اہمیت بہت ہی بڑی ہے دعا کے کچھ احکام ہے کچھ شروط ہے کچھ آداب ہے یہاں وقت نہیں ہے کیونکہ ادھر سے عقیدہ و فقی مسائل میں عموم ذکر کیا جاتا ہے لیکن دعا کے آداب میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگے تو جتنا اللہ سے قربت حاصل کر سکتا کرے اور جتنا وسیلہ لے سکتا ہے کرے لیکن وسیلے کے معنی بہت ہی چوڑا ہے ہر ایک انسان اور ہر ایک فرقہ اپنے طرف وہ اپنے مزاج سے اس کی تفسیر کرتے ہیں جیسا کہ یعنی وہ عام ایسے لفظ ہیں کہ ہر فرقہ والے مانتے ہیں کہ ہاں چیز موجود ہے لیکن سب اپنے اپنے مرضی سے تفسیر کرتے ہیں جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں اسی حساب سے تفسیر کریں گے غلط ہے تفسیر کریں گے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو اللہ کے رسول نے سمجھی ہے وہی ہم لوگ کو سمجھنا ہے تو اسی لیے دعا میں انسان اگر اپنی دعا یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے تو انسان وسیلہ کر سکتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ اقوال کے ذریعہ یا کچھ افعال کے ذریعہ انسان اللہ سبحانہ و کے کی قربت حاصل کر کے یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اور تاکہ اللہ کے اور مقبول ہو جائے مثال کے طور پر آپ بیمار ہو اگر انسان جیسا کہ بیمار ہے تو اگر آپ کو اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ میری بیماری دور کر دے تو انسان دعا کر سکے گا اللہ میری بیماری دور کر دے اتنا کافی لیکن یہ ایک مختصر دعا نے تو نے کی ہے بخیلی کی ہے اسی لیے آگے پیچھے بھی کرنا چاہیے اس کا ادب یہ ہے جیسا کہ دعا کا حکام ذکر کرتے کہ پھر اللہ پر تعریف کرو اللہ کے رسول پر درود بھیجو اللہ سبحان ہو وہ عصمہ اور صفات کو لے کر تم دعا کرو یعنی اللہ کی خوب تعریف کرو اپنے عاجزی اظہار کرو رو رو کی دعا کرو فرق ہے انسان وہی چیز مانگتا ہے جو پہلے شخص مانگا ہے اگر دو آدمی مانگتے کوئی کہتا ہے کہ اللہ میں مریض ہوں میری علاج میری دوا یعنی مجھے،, مجھے شفا دو یہ دو بھی آ کرتا ہے اور دوسرا آدمی پورے آداب اور سروت کے ساتھ کرتا ہے تو کس کی دعا قبول زیادہ ہوگی دوسرے شخص کے دنیا کی مثال ہے انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ آدمی بہت ہی اچھا انسان ہے باخلاق ہے اور انسان عاجز ہوتا ہے اگر اسے یہ کہتا ہے مجھے یہ دے دو تو انسان کو ہم سب کہیں گے تم نے بےعد بھی کی ہے تم جا کے عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اگر جب آپ کے سرف وہ دیکھے گا تو اس کے بعد تم تعریف کر کے یہ اپنے ذنت اور آجی اور مسکینی تم ظاہر کرو تو آپ کے فوراً ہر ایک انسان قبول کرتا تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ہے اسی لیے یہ اعمال یا فعال جو کرتے ہیں تاکہ میرے دعا قبول ہو جائے اس کو توسل اور وسیلہ کرتے ہیں تو یہ وسیلہ اور توسل جو ہم لوگ کرتے ہیں الگ الگ اقسام کچھ اقسام جائز ہیں اور کچھ اقسام حرام ہیں جائز نہیں جسے ار عقیدہ تو دو قسم کہتے ہیں اور یہ پہلے قسم توسل مشروع اور دوسرا توسل ممنوع مشروع یعنی جو اللہ کے طرف سے جائز ہے اور کرنا چاہیے اور ہر ایک انسان کو دعا کرنے کے وقت اگر کرتا ہے تو اس کی دعا ان قبول ہوتی ہے اور دوسروں کی اس میں حدیثیں اور آیات موجود ہیں اس قسم کے یعنی حکم دیتے ہیں اور دوسرے جو دلائل ہیں کہتے توسل ممنوع ممنوع جو شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے اور شریعت کے قوائد کے خلاف ہے تو اس کو ممنوع کہتے ہیں اور محرم اور غیر جائز آئیے دیکھتے ہیں دونوں کے اقسام کیا ہے اور کیوں یہ چیزیں مشروع, مشروع ہیں اور ممنوع یعنی حرام کیوں حرام ہے تھوڑا سا آپ لوگ دھیان سے سنیے کیونکہ انسان جو پیچھے جانکاری اس کے بارے میں جو معلومات ہو اس کو بھول جائے مطمئن کے مکمل ختم کر دو یعنی انسان وہ اپنے معلومات سے مقابلہ نہ کرے اب سو یہی اصل غلطی ہوتی ہے کہ انسان جب کہیں درس میں جاتا ہے یا کوئی بات سنتا ہے تو جو بھی لفظ سنتا ہے وہ فوراً فوراً اپنے دماغ میں جو باتیں ہیں اس پر وہ میچنگ کرنے لگتا ہے اگر دیکھتا کہ میرے امام سے یہ ان کی بات ملتی ہے میرے گاؤں والوں سے ملتی ہے میرے بابا سے ملتی ہے ان کی بات تو ٹھیک ہے تو آخوش ہو کر سنتا ہے اور اگر کچھ باتیں ان کے خلاف ہوتی تو آگے بھی تیار بنیے تک کہ آخر تک میں سنو اور اس میں دیکھوں کیونکہ انسان کوئی معصوم نہیں ہوتا ضرور نہیں کہ انسان کے گھر والے یا انسان کے گاؤں والے یا انسان کے جو علماء جس سے انسان سیکھا ضرور نہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ حق ہوتے ہیں ہر ایک انسان کبھی غلطی پہ ہوتا ہے کبھی انسان صحیح پہ ہوتا ہے ایک انسان دوسرے سیکھتا ہے اگر غلط ہے تو انسان پوچھے کیوں غلط ہے خاموشی کے ساتھ اسے نہیں چل پڑے بلکہ انسان کو پوچھنا چاہیے کیا حقیقت ہے کیا غلط ہے کیوں تو نے یہ اس کو حرام قرار دی ہے کیوں اس کو حلال قرار دی ہے دلیل کیا ہے یہ ہر ایک انسان کے حق منتا ہے پوچھ سکتا ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے اور غور سے یہ دلیلیں جو پیش کیا جائے آپ لوگ غور سے اس کو یعنی تصور اور اس میں سمجھو پہلی قسم جو جائز ہے توسل جو جائز ہے اس میں کئی قسم ہے سب سے پہلی قسم کہتے ہیں علما توسل بھی اسما اللہ اور صفات ہے یعنی انسان جب دعا مانگے تو توصل کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسما کے ذریعے سے اور صفات کے ذریعے سے اور یہ سب سے بہتر ہے یعنی انسان جب بھی دعا مانگے تو اللہ کی تعریف کرے بخیلی اور اس طرح انسان جل باز نہ مانے انسان اللہ کی تعریف کرے آپ دیکھیے کہ انبیاء کی یہی دعا ہے قرآن میں کتنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امبیا کی دعا ذکر کی ہے اور اللہ کے رسول بھی اس انت میں ہے کہ اللہ کے رسول جب دعا کرتے تھے تو اللہ کی تعریف کرتے تھے کیا دلیل ہے اللہ پرمات ولی اللہ الفسنا اور بے شک اللہ سبحان و تعالی کے ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام اچھے اچھے نام ہیں جیسا کہ العلیم القدیر القوی العزیز الجبار المتکبر السلام المؤمن بہت سارے اسما ہیں نندانبے نہیں جیسا کہ پہلے شروع میں بتایا گیا کہ نندانبے کم سے کم لیکن اس سے زیادہ بھی بہت سے اللہ کے نام ہیں نندانبے نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے اور اس میں بھی حدیثیں پیش کیا گیا ہے تو اس لیے اللہ برمت اور اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں فضرو ہو تم لوگ اس ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ اور کو موصوم کرو یعنی اللہ سبحانہ اور تعالیٰ سے دعا کرو کیا معنی مثال میں دے رہا ہوں جیسا کہ آپ بیمار ہو اب آپ بیمار ہو محتاج ہو مسکین ہو تو اللہ کی صفت شفا دینے والا اللہ ہے تو اس لیے انسان یہ صفت دے کر اللہ سے دعا مانگو کی اللہ اللہ مانتے شافی کہ اللہ تم شفا دینے والے ہو میری شفا کر تو اللہ کی تعریف آپ نے کی کی نہیں جیسی تو اسی طرح انسان کہیں کہ اللہ انسان جیسا کہ روزی کے مسئلہ روزی انسان تلاش رہا ہے تو کہے رہے اللہ مانگ اللہ تو رزاق اور رزق دینے والے ہیں تمہارے پاس یہ ہے وہ ہے تب تعریف کرے اگر انسان وہ الفاظ جو قرآن کے یا اللہ کے رسول کے الفاظ یاد ہے تو کرے نہیں ہے تو انسان اپنے طریقے سے انسان التجا کرے اور اللہ کے نام لے اس میں قرآن میں بہت سارے دلیلیں ہیں ہم لوگ یہ شب قدر میں کون سی عموماً پڑھتے ہیں اللہ ان کا افون حضرت عائشہ کہ اللہ کا رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سے دعا پڑھوں اللہ کے رسول نے کہا اے حضرت عائشہ تم یہ کہو اللہ ان تحب تو حب الآف اللہ تو عفو در گزر کرنے والے ہوں اور تمہارا نام عفو بھی اس لیے میری میری یعنی لگ سے میری معاف کر اسلام جب سلام کرتا ہے سلام کرنے کے بعد کیا دعا کرتا اللہم انت السلام امین کا سلام تو اللہ کی تعریف کرتا ہے اور قرآن میں اس طرح بہت سے دلیلیں ہیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو علاج کرنے کے لیے ابھی دو درخ پہلے بتایا گیا ہے اللہ کے رسول آتے تھے دعا پڑھتے تھے اللہ رب الناس اللہ سارے لوگ رب تو اللہ کی تعریف جہاں کیا گیا کہ کی نہیں اسی طرح قرآن حدیث میں اللہ فرماتے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے صبح شام اللہ مفا رسما ہوا تھی بالی منقئی اور بھی کل شعین کا اشد اللہ الہ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے اتنا لمبی تعریف اور دعا اتنا چھوٹی کیا ہے اعوذ من شر نفسی و شرر شیفانی و شرکے اور نخترف عالیہ سون اور دعا جتنا اللہ کے رسول نے کی ہے اس سے لمبا تو اللہ کی تعریف کی ہے تو اس حقی انسان کبھی کبھی اللہ سے جب دعا مانگے تو ضرور نہیں کہ آپ دعا مانگو اللہ کی تعریف کرو کافی ہے آپ دیکھیے اللہ کے رسول کبھی کبھی دعا کوئی چیز کی طلب نہیں کرتے تھے صرف تعریف کرتے تھے اور اللہ نیت جانتا ہے یعنی جیسا کہ انسان پریشان ہے معذور ہے تو کہتے اے اللہ یا قوی یا کریم کافی تو اس کا مطلب کیا اللہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طریقے سے دعا کرتے اللہ کی صرف تعریف کی لیکن جو اصل دعا نے دل میں چھپا کے رکھی ہے تو یہ بھی اللہ جانتے تو یہ بھی کافی ہے لیکن بہتر انسان تعریف کے بعد اللہ کی تاریخ اللہ کی اللہ سے دعا مانگے تو یہ دعا میں شروع میں یا بیچ میں انسان دعا پڑھے دعا استخارا اس انسان جب استخارہ کر پڑھتا ہے اللہ استخیر کبھی علم کو استقیر بقدرتک کبھی قدرت عالم ولہ عالم اللہ کی تعریف اللہ کی رسول خوب کی تو پہلے یہ ہے توسل جو جائز ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ کے اسما اور صفات کے ذریعے سے تم دعا مانگو اللہ تو رحم کرنے والا اس لیے میرے, میرے مجھ پر رحم نازل کر اے اللہ تو روزی دینے والا ہو اس لیے مجھ پر روزی نازل کر انسان کر سکتا ہے تو یہ جائز ہے دوسرے بلکہ یہ مسنون ہے اور یہ افضل ہے دوسری جو جائز ہے اتوز بالعمل الصالح والتوحید یعنی انسان نیکی کے ذریعے سے اور توحید کے ذریعے سے انسان وہ واسطہ لگا کہ اللہ سے مانگو اس کے مثال کیا ہے انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے عبادت کرتا ہے اور اللہ سے یہ یہ عبادات کو اس کے ذریعے سے دعا کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن کے آئے ہے اللہ فرماتے ہیں رب مومنوں کے حال بتا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ربنا ان سمعنا انا کہ مومن لوگ اس طرح دعا کرتے کہ اللہ ہم لوگ ایک منادی کے یعنی منادی کو سنی ہے اور منادی سے منادی ہاں اللہ کے رسول ہے یعنی دو پیغام اللہ کے رسول لے کر آئے دعوت کی اللہ ہم لوگ نے ان کی دعوت سن کر ہم لوگ مومن بنے اسی لیے اللہ ہم لوگ پر ہے تو انسان یہ ایمان کے ذریعے سے انسان مانتا ہے یعنی انسان اللہ سہاؤ کے سامنے اپنے ایمان اپنی عبادت ظاہر کر کے پھر اللہ سے مانگتا ہے مثال کے طور پر دنیا میں مثال ہے اگر آپ کسی اچھے انسان کے پاس جاؤ تو جیسا کہ آپ کو نہیں پہچانتا آپ اس سے مانگتے ہو تو کیا کہتے انسان تعریف کرنے لے اپنے آپ کو ذکر کرنے میں آپ کے گھر کے ساتھ میرے تعلقات اتنا اچھی میں نے آپ کے والد کی خدمت کی اس کی خدمت کی اس کی خدمت کی یہ کیوں ذکر کرتا ہے انسان تاکہ یہ جو سامنے ہیں پہچانتے نہیں لیکن پھر بھی یہ چیز سن کر خوش ہوگا اور میری حادت پوری کرے گا تو یہ دنیا کی مثال ہے تو اگر انسان اللہ کے ساتھ کرتا تو کیا حرج ہے اس میں کیا بھی دلیل ہے یہ آیت اور حدیث ہے اور یہ جو حدیث مشہور آپ لوگ کو ہو سکتے یاد ہے کہ <تصحیح> اللہ رسول بنی اسرائیل میں تین لوگوں کے ذکر کی ہے کہ تینوں لوگ سفر میں تھے اور سفر میں جب رات ہوئی تو وہ لوگ ایک میں ایک مغارہ ایک غار پہ کوبا میں جیسا کہ پہاڑ کے اندروں نے کوئی حصہ سے بنا تھا تو اس میں آ کے آرام کرنے لگے سونے لگے لیکن اچانک وہ ایک بڑا سا پتھر یا کچھ بھی اس طرح تھا آ وہ بند کر دی اور وہ لوگ نکل نہیں پائے پریشان ہوئے احساس کیے کہ اب موت ہونے والی ہے اسی لیے تینوں نے یہ کہیں کہ تم لوگ دعا کرو اللہ سے اور ہر ایک انسان وہ عبادت ذکر کرے جو اس نے خالص اللہ کے لیے کی ہے تو ایک بندہ جیسا کہ دعا کی ہے کہ اللہ جیسا کہ ایک آدمی یہ ذکر کی ہے کہ اللہ ذکر کی جیسا کہ حدیث میں آتا ہاں ایک آدمی یہ کہا کہ اے اللہ میرے پاس ایک چچے زاد بہن تھی خوبصورت تھی باعزت تھی شریف اور بہت پاک دامن تھی لیکن میرے دل جیسا کہ شیطانی اور سوسا آتا تو اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے میں نے سوچا اور پھر اس کے بعد وہ محتاج ہو گئی پیسے کی ضرورت پڑ گئی نے پاس زبائی مانگنے کے لیے پیسہ تو میں نے یہ شرط لگا دی کہ میں پیسہ دوں گا خوب دوں گا کیونکہ ایماندار تھے لیکن شرط یہ کہ تم میرے ساتھ جیسا کہ غلط کام کرو ایک ہی ایک ہی وقت کے لیے تو مجبور ہو کے راضی ہو گئے یہ سہار یہ فرماتے ہیں اللہ کا رسول بناتے جب وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور غلط کام کرنے والے تھے تو اور لڑکی بول اٹھی اور کہنے لگی کہ تم یعنی اس کو یاد دلا کہ یہ چیز حرام ہے اور تم کو اگر کرنا ہے تو حلال طریقے سے نشادی کر لو کہتا آدمی کو شرم آئی اور اللہ کے لیے چھوڑ دیے عورت کو بھی چھوڑ دیے اور پیسہ جتنا تھا دیا وہ بھی چھوڑ دیئے تو پھر جو آ کے کہ اگر اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے خالص یہ کام کی ہے یعنی یہ غلط کام میں, میں نے چھوڑ دی ہے حالانکہ میرا سامنا تھا سامنے تھا اے اللہ اگر تیرے لیے میں نے چھوڑا تو میرے لیے ہم لوگ کے لیے یہ یہ پتھر کھول دے اللہ کے رسول کچھ راستہ کھل گئے پھر دوسرا بھی دعا کی ہے والدین کے ساتھ اس نے کس طرح احسان کرتے تھے کہتے کہ اے اللہ میرے پاس والدین تھے اور میرے اولاد تھے میں صبح نکل پا تھا اور شام کے وقت دودھ لے کر آتا تھا اور سب سے پہلے اے اللہ میں والدین کو پلاتے تھے پھر اپنے بچوں کو اور ایک رات جب آئے تو دیکھا والدین سو گئے تو ان کو جگانے کی بھی میری ہمت نہیں ہوئی کہتے اللہ بیچارے اور مانگ رہے تھے لیکن وہ کہا کہ نہیں پہلے والدین کو پلائیں گے پھر تم لوگ کو جب صبح ہوئی تو ان کو پلا کے پھر بچوں کو پلا اگر تو جانتا کہ میں تیرے لیے میں نے کی ہے تو یہ ہم لوگ کے لیے راستہ یعنی ہم لوگ کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں تو کچھ اور کھل گئے پھر تیسرا بھی ذکر کی لمبی قصہ وہ کسی مزدور کو کرائے پر رکھا اور کرائے پر رکھنے کی جب اجرت دینے کے وقت ہوا تو وہ شخص جو مزدور تھا اس نے کہا کہ مجھے تم مجھے کم دے رہے ہو ایک بکرا یا کچھ بھی گائے یا کچھ بھی جانور کچھ دے رہے تھے کدے مجھے اتنا نہیں چاہیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور چھوڑ کے چلے گئے اور یہ شخص کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو جانوریں تھی۔ انہیں کہا کہ ہاں اس نے نہیں لی ان کی غلطی ہے بلکہ اس کو پالنے لگے دیکھ بھال کرنے لگے یہاں تک کہ پوری وادی اس سے ہی حیوانات سے بھر گئے محشی سے تو ایک دن بہت زمانہ بعد وہ شخص پھر آیا محتاج جب ہوا اور کہنے لگے مجھے میری اجرت فلا سال فلا ٹائم مجھے اجرت ہی کہاں مجھے دے دو تو کہتے کہ یہ اس نے کہا کہ یہ جتنا وادی میں جانور ہیں یہ تمہارے ہیں تو کہنے لگے کیا مزاق کرے تو مجھ پر کہتے نہیں سے تمہارا ہے اور میں نے تمہارے لیے رکھی ہے اے اللہ اگر جانتا کہ میں تو جانتا ہے کہ میں تمہارے لیے کی ہے تیرے لیے کی ہے تو اللہ کے رسول ہے تو یہ راستہ کھولے تو اس کے بعد راستہ ہے تو یہ ہاں شاہد ہے کہ تینوں نے اپنے نیک صالح عمل ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگی تو آپ بھی کر سکتے ہو آپ نمازی ہو قیام اللیل کرتے ہو عبادت کرتے ہو سلقات دیتے ہو سب کچھ کرتے ہو اگر سخت ضرورت پڑ جائے تو انسان وہ بھی منت کے طور پر نہیں کہ اللہ میں نے یہ کی ہے تو اس لیے مجھے دے انسان ذکر کرتے ہوئے التجا کرتے ہوئے مانگتا ہے منت تو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی منت نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ انسان یہ ذکر کر کے دعا مانگ سکتا ہے دو یہ دوسرے قسم ہے یعنی پہلی قسم بتایا اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا وسیلہ لینا دوسرا ایمان اور اعمال صالحہ کے اللہ کے ہاں وسیلہ لینا اور اس میں توحید بھی بتایا گیا ہے انسان توحید کے الفاظ کے ذریعے سے لے سکتا ہے جیسا کہ وہ حدیث ہے جیسا کہ حضرت یہ جو صحیح حدیث میں ہے اللہ مفاطر السماوات والارب عالم الغیب و شعر ربی اشہدو اللہ الہ الا انت تسان گواہی توحید کے الفاظ لے کر اللہ سے جعا مانک سکتا یہ دو قسم ہوگے تیسرا جو جائز ہے التوصل بالافتقاری الاللہ والانکسار و اظہار الظل کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے توصل کرے اپنے حالت ذکر کر کے عاجزی اپنے محتاجی اور اپنے ساری یعنی ایک حکارت ذکر کر کے اللہ سے التجا کرے یعنی کافی ذلت کے ساتھ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو جانتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اس لیے انسان ذلت کے ساتھ مانگے رو رو کے مانگے اپنے حاجت اظہار کرے اپنی پریشانی اظہار کرے وہ سے لوگ جیسے ہمیں مثال دی کہ کوئی کہتے اللہ مجھے شفا دے نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ یہ کہو کہ اللہ میں آجز بندہ ہوں مجھ یہ بیماری پڑ گئی ہے یہ, یہ, یہ مجبور ہو یہ پریشان ہو اسی لیے اللہ یہ پریشانی دور کر دے تو انسان اپنی ذلت اظہار کر کے یہ مانگے اور یہ قرآن میں اور حدیثوں میں بہت زیادہ ہے جیسا کہ حضرت داود علیہ شہ حضرت ایوب کیا دعا کی انی مسئل عبر کہ اللہ مجبر یعنی نقصان مجھے بہت لاحق ہوا ہے اس لیے اللہ مجبر یہ مجبوری اور مصیبت مجھے اس سے ہٹا دے اللہ کے سہدا قبول کی ہے اسی طرح اللہ کے رسول جسک انسان دعا پڑھتے رب بھی غلطی نفسی کہ کثیرا کہ اللہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ میں نے خوب ظلم کیے ہیں یعنی بہت گنہگار ہو بہت عاجز انسان ہو تو پھر انسان اللہ سہاد مفصرت کے دعا کرتا ہے قرآن کے آیت ہے حضرت آدم علیہ السلط السلام اور ہوا جب دونوں درخت سے کھا لیا اور اس کے بعد کپڑے بھی اتر گئے اور کافی پریشان ہوئے تو اللہ سہاد الخ سے کیا کیے کہ تم لوگ زمین پر اتر جاؤ اترنے کے وقت وہ لوگ توسل کی تبسل جیسا کہ مشہور ہے کہ حدت اللہ کے رسول سے پر توسل کی یہ غلط ہے ایک صحیح حدیث نہیں ہے اس نے کس چیز سے توسل کی ہے یہی الفاظ سے ربنا قرآن کی آیت ہے ربنا اننا ظلمنا انفسنا اور علم تک اللہ و ترنا کون الخاص یہ ان لوگ نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں کے کو قبول توبہ قبول کر لی یہی ہے لیکن جو روایت ناتا کہ عرش پہ دیکھا محمد الرسول اللہ اور پتہ نہیں کیا دیکھا پھر اس کے بعد یہ الفاظ دے کر تسر کی ہے کہیں گے قرآن کی خرید مخالفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرماتے سور بکر فتن کا آدم مبی کلمات حضرت آدم اللہ سے کچھ کلمات سیکھی اور کچھ کلمات یہ سیکھ کر اللہ سے دعا مانگی لوگ کہتے ہیں کہ کلیمات یہی توسر کی کلمات کہ اللہ کے رسول پر توسر کی ہے کہیں گے تو سور آراب میں اللہ نے یہ کلمات کو ظاہر کی وہ لوگ نے یہ کہ ربنا اے ہمارے رب غلم نہ ہم لوگ اپنے نفس کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم کیے ہیں ترحم نہ مجھ پر مغفرت نہیں نازل کرے گا مغفرت نہیں کرے گا نہ رحمت ناصل کرے گا تو ہم لوگ خسارے اٹھانے والوں مجھ سے ہو جائیں گے تو یہ کلمات اللہ کو پسند آئے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً مفرت کر دی تو یہی کے ذریعے سے انسان دعا اور افتقار اور حاجت ظاہر کرے اسی طرح اللہ سبحانہ و حضرت موسا کی قسم ذکر کی حضرت موسا السلاۃسلام جب مدین پہنچے اور کافی برے حال یعنی ان کے حالت صحیح نہیں تھی دور درہ سفر کر کے فرعون سے بھاگ کر یہاں مدین آئے تو درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد یہ دعا کی ربی انزل فقیر کہ اللہ تون نے جو بھی مشمن نازل کیے میں اس کے محتاج ہوں میں فقیر ہوں یعنی میں حاضرت مند ہوں اللہ مجھے دے یعنی کچھ بھی میرے روزی کے ذریعہ مجھے میں میرے لیے کچھ مہیا کر تو انسان یہ دعا اپنے عاجزی سے اظہار کرے لیکن اپنے آپ کو گالی نہ دے وہ سے لوگ غلطی کرتے کہ اللہ میں شیطان ہوں میں کتے ہوں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اپنے نغلقاب دیتے ہیں انسان یہاں تک نہ پوچے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے یہ جو جائز ہے انسان اپنے آپ کو گنہگار کر سکتا ہے ظلم نام کو میں نے ظلم کی ہے میں نے زیادتی کی ہے میں نے یہ کی ہے وہ کی ہے یعنی اللہ فرماتے کہ تم لوگ کبھی آجز مت بنو نہ امید اور مایوس نہ رہو بلکہ ہمیشہ اللہ پر امید رکھو قرآن کے علما کہتے سب سے یعنی امید والی آیت یہ ہے اللہ برقل اللہ رسول آ کے کہ اے میرے بندے جو تم لوگوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے لا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت پر کبھی مایوس نہیں ہونا ان اللہ الذنوب جميعا اللہ سبحانہ و سارے گناہیں معاف کرتا ہے لیکن شرطی کے توبہ کرے سامان جو عام یہ وسیلہ توسل کر سکتا ہے اپنے آجزی اظہار کر کے اپنے محتاجگی اپنے کمزوری اور اللہ سبحانہ و کے سامنے کسار کرے توازو کرے اپنے گنہ گناہ پر اعتراف کرے یہ بھی جائز ہے اور یہ تیسرے بتایا گیا کہ جائز میں تین یعنی کئی اقسام جائز یہ تیسرا ہے چوتھا جو جائز ہے توسل بدعاء الرجل الصالح کہ انسان توصل کر سکتا ہے کس کے ذریعے سے نیک انسان کی دعا کے ذریعے سے انسان اپنی دعا کرے آپ محتاج ہو تو اپنے خود دعا کرو اللہ سے لیکن اگر کوئی نیک صالح موجود ہو کوئی عالم ہو تو آپ اچھی امید رکھ کر اس سے کہہ دو کہ میرے لیے دعا کرو کیا حرج ہے مصیبت آتی ہے تو خود دعا کرو اور اچھے لوگوں سے کہہ دو کہ دعا کرو لیکن یہ نہیں کہ آپ دعا کرو کے اللہ میں نے فنا کے ذریعے سے میں دعا کرتا ہوں نہیں آپ خود دعا کرو مثال کے طور پر آپ بیمار ہو حالت آپ کی بالکل خراب ہے تو آپ دعا کرتے ہو اور کوئی انسان آپ کی زیارت کے لیے آئے تو آپ اس سکے سے کیسے تو میرے لیے بھی دعا اپنے آپ کو اب کرو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو آپ مجبور ہو کوئی عالم آ گئے کوئی نیک سال ہے تو آپ اس سے کہواری ہوگی بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی کسی عالم کسی انسان سے کہہ دو کہ آپ دعا کرو کہ اللہ بارش کرو اس کے کیا دلیل ہیں اس میں بہت ساری دلیلیں ایک دلیل یہ ہے جیسا کہ حضرت یوسف کے بھائی لوگ جب اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کی ہیں اور آخری میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملہ اور انوں کو ملوائے تو اس کے بعد وہ لوگ حضرت یوسف کے سامنے اپنے یعنی جرم اور اپنا اپنی غلطی ظاہر کرنے لگے اور پھر والد کے پاس آنے کے بعد کیا کہنے لگے یا لنا ذنوبنا یعنی کہنے لگے اے, اے, اے والد ہم لوگ کے لیے اللہ سبحانہ خان و تعالیٰ سے مقصرت کی دعا کریے تو حضرت دعو ایوب حضرت حضرت یعقوب فور دعا نہیں کی ہے کیا کہا؟ ایشانہ میں عن قریب تم لوگوں کے لیے مغفرت کروں یعنی مغفرت کی دعا کروں گا یعنی عن قریب کیوں کہا کہتے علماء یہاں کیونکہ وہ دین کے وقت تھا تو کہیں کہ رات میں جب اللہ کے ساتھ میں عبادت کروں گا تحجد کی نماز پڑھوں گا تو اس میں تم لوگوں کے لیے خوب دعا کریں گے تو یہ دعا انسان نیک سالے سے دعا کروا سکتا ہے لیکن خود بھی کرے بہت سے لوگ کیا ہیں جیسا کہ آج تو مارکیٹ ہو گئے بتا گئے تاویزوں میں بابا کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے استخارہ بھی پڑھنا تو فون کر دیتے ہیں کسی بابا سے کہ میرے لیے استخارہ کر دو نہیں آپ اپنے لیے کرو دعا کرو اور کسی اور سے بھی دعا کروا سکتے ہو دلیل کیا ہے اس میں کئی دلیل ایک دلیل یہ ہے جیسا کہ استثقام ہے یہ دلیل ہے اللہ کے رسول ایک بار جمعے کے خطبہ دے رہے تھے تو اللہ رسول خطبہ دیتے دیتے ایک بدو ایک دروازے سے داخل ہوئے اور فوراً اللہ کے رسول سے بات کرنے لگے کہ اللہ رسول سارے مویشی ہلاک ہو گئے سارے لوگ ہلاک ہو گئے بہت تحقصالی ہو گئے پریشان ہیں لوگ مر رہے ہیں یہ ہے بہت ساری اپنی یعنی پریشانی ذکر کی ہے اے اللہ کے رسول آپ دعا آ کہ بارش ہو جائے اللہ کے رسول اسی نمبر پہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے خوب دعا کی ہے اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی خطبہ یعنی مکمل نہیں ہوا نماز لوگ پڑھنے لگے کوئی جمعے کی خطبہ تھا تو نماز پوری نہیں ہوئے تو بارش اتنا زیادہ برسنے لگے کہ پورا ایک ہفتے مسلسل بارش یہاں تک کہ مدینے میں ہر جگہ سیلاب ہو گئے پانی بھر گئے اور ہر جگہ پانی بھر گئے تو اگلے ہفتے میں کچھ میں تک وہی شخص آیا اور کہنے کہ اللہ کے رسول لوگ برباد ہو گئے اتنا پانی ہوگئے دعا کریے تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے دعا کہ اللہ حوالینا لا نہ کہ اللہ یہ شہر میں اب غنی پانی نہ برسا اللہ حوالہ ہی نہیں ارد گر کے جو ایریا ہے پہاڑوں میں وادیوں پر جنگلوں میں وہیں برسا لیکن یہاں نہیں فوراً حضرت فرماتے کے ابھی خود بنی ہوا ختم نہیں ہوا تو یہاں تو پورا بادل الگ الگ ہو گئے اور پانی بند ہو گئے تو یہ لوگ سے دعا منگوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول زندہ تھے حضرت مخاری, مخاری موجود ہیں کہ حضرت امرا رضی اللہ عنہ جو مسلمان کے خلیفہ بنے تو کاٹسالیس سال بہت ہو گئی اتنا زیادہ کاٹسالی سالی ہوئی کہ مسلمان سارے لوگ پریشان تھے حتیٰ کہ جو لوگ مجبوری میں چوری کرتے تھے حضرت عمر کبھی ان کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے کیونکہ مجبوری تھی موت کے قریب تھے تو اس لیے مجبوراً کسی کا کھانا چوری کرتے تھے کسی کے لے لیتے تھے اتنا پاکہ ہو کہ حالانکہ مسلمان لوگ تھے لیکن اللہ کی آزمائش ہوتی ہے تو حضرت عمر خطہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو سب کچھ جمع کیے بارش کی دعا بارش کی نماز استفقہ کرنے کے لیے حضرت عمر خطاب کہنے لگے اللہ اللہ جب اللہ کے رسول آسن زندہ تھے تو ہم لوگ اس کے ذریعے سے دعا کرواتے تھے اے اللہ, اللہ کے رسول موجود نہیں ہے اب ہم لوگ حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچے جو موجود ہیں اس کے ذریعے سے دعا مانگیں گے تو حضرت عباس ہاتھ اٹھائے دعا خوب کی ہے اور بارش بعد بار منازل ہوئی تو یہ نیک صالح کے ذریعے سے آپ دعا اسے منگوا سکتے ہو کوئی حرج نہیں اور اسے بہت ساری دلیلیں ہیں جیسا کہ آتا ہے انشاءاللہ شاء آئے گا مرغی کے مسال میں ایک عورت اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمان تھی مرگی آتی تھی تو اس کے کپڑا بھی اتر جاتا تھا تو اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میری دعا کرو کہ میری حالت صحیح ہو جائے تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے یا تم کہو تمہیں دعا کر لو اگر صبر جنت ہے ورنہ میں دعا کر لیتا ہوں یہ دلیل کہ انسان جب بیمار رہتا تو اگر صبر کرے تو بہتر ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں لیکن جو میرا کپڑا اتر جاتا ہے اس کے لیے کم سے کم دعا کرو کہ میری یعنی میری اندرونی حصہ نہ دکھے یعنی اگر کچھ بھی ہو جائے میں صبر کرتی ہوں لیکن میری تو اللہ کے رسول بعد میں دعا کی ہے اور پھر اس کی حالت صحیح ہوگی تو دعا کسان اللہ کے رسول سے اور کسی نائک سال اگر موجود ہو تو کر سکتے ہیں لیکن اگر موجود یہ شرط ضروری ہے تو اس کی نعام یعنی اس سے دعا سکتے تو یہ چار میں نے ذکر کی کچھ علماء اور اقسام ذکر کرتے ہیں لیکن میں نے یہ جتنا اقسام ہیں اسی چاروں میں لے آئے کیونکہ کچھ علماء کچھ الگ الگ اقسام ذکر کر لیکن چار ہی اہم بات ہے اللہ, اللہ کے صفات کے ذریعے سے دعا آ گئے یہ جائز ہے وسیلہ کرے دوسرا جو جائز ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی اور ذلت انکساری اور حاجت انسان اظہار کرے تیسری ایک انسان نیک اور عمل صالح اور توحید کے ذریعے سے انسان دعا مانگ سکتا ہے چوتھا ایک انسان کسی نیک صالح انسان سے دعا اس کے ذریعے سے دعا انسان مانگ سکتا ہے یعنی وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے اور آپ بھی اپنے لے کرو یہ جو جائز ہے اب دوسرے قسم کیونکہ یہ اس میں دلیلیں بھی پیش کی گئیں اور بتا کے کہ جائز ہے جو غیر جائز ہے اور جو حرام ہے جو مسلمان میں بہت سے بہت سے لوگ اس میں پڑے ہیں اور بتائیں گے کیوں غلط ہیں اور اس کے شرعی دلیل ذکر کریں گے اور عقلی دلیل بھی ہے آئیے دیکھتے ہیں جو ممنوع ہے اس کے بھی علماء اقسام ذکر کرتے ہیں لیکن یہ اہم تین اقسام ہیں اور سارے اقسام اسی میں آتا ہے سب سے پہلے کہ انسان کے لیے جائز نہیں ممنوع ہے کہ انسان کسی میت کے واسطہ لگا نہیں لگا یہ پہلا قسم ہے انسان اگر کسی میت کے واسطہ لگاتا ہے تو یہ شرک ہے جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں کسان بیمار ہے تو کہاں جاتا ہے قبر پہ جاتا ہے غوث اعظم کے خبر پہ یا چشتی کے قبر پہ یا پتہ نہیں کس کے قبر پہ اجمیر شریف جاتا ہے پتہ نہیں کہاں شریف موجود تو بہت شریف لوگ ہیں تو اسی لیے بہت شریف ہم لوگ کہیں درگاہ شریف ہوگی اس میں کوئی شرافت نہیں ہے جہاں شرک ہو کیا شرافت ہے لیکن لوگ اس طرح عزت دیتے ہیں تو اسی لیے شریف اس کے نام رکھ دی ہے حالانکہ شیطان کے اڈا انسان قبر پہ جاتا ہے اب خود انسان جو مرتا ہے قبر کے نیچے وہ موجود ہے اس سے دعا مانگتے ہیں کہ فلا بابا میری حاجت یہ ہے مجھے میرے اولاد نہیں ہوتے میرے اولاد مجھے دو تو انسان یا اللہ یا تو ڈائریکٹ اس سے مانگتا ہے تو کفر شرک ہے یا تو انسان بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ اس سے نہیں مانگتے وسیلہ لیتے ہیں تو انسان وہیں جا کے سجدہ کرتا کہ اے اللہ یہ بابا کے ذریعے سے مجھے یہ دے تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ یہ مردہ ہے کہ نہیں اگر یہ زندہ ہوتا تو پھر کیوں نہیں نکلتے وہاں سے اور دوسری بات آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ جو موجود ہے اس نے کیا غلطی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کے درجہ کیا ہوگا اس نے غلطی کی اچھائی کہ آپ کو کیا پتا ہے ہر ایک انسان کسی کے بارے میں نہیں جانتا اگر میں درد دے رہا ہوں میری حقیقت کو نہیں جانتا تم میں سے لیکن اگر انسان ہو سکے میری حقیقت جانے تو کل میرے درس ہی نہیں آئے گا کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر عیوب ہیں غلطیاں ہوتی ہیں تو انسان نہیں جانتا کہ اللہ کہیں اس کا درجہ کیا ہے لیکن ہم لوگ جیسا کہ جاتے ہیں تو میت کے ذریعے سے دعا کرنا یہ تو شرک باللہ ہے اور بالکل جائز نہیں حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اور یہ درس پورا مکمل ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم منع کیے کہ تم لوگ قبروں کے زیارت صرف پانز و نصیحت کرنے کے لیے جاؤ یہ قبروں پہ بیٹھنا اللہ کے رسول حرام قرار دی ہے قبروں میں قبروں کو اونچا کرنا بھی حرام کی ہے اور قبروں پہ دعا مانگنا بھی اللہ کے رسول نے حرام کی نماز پڑھنا بھی منع کی یہ کیوں تاکہ یہ انسان وہاں تک نہ پہنچے اللہ کے رسول نے خود پر بار بار لعنت کیوں کی کہ وہ لوگ اپنے انبیاء کو قبر اونچا کر لی اور وہی وہ شرک کے ذریعہ بن گئے بلکہ وہ درس تفسیر کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ حرام ہے اور جائز نہیں تو میت کے ذریعے سے دعا مانگنا یا اس سے التجا کرنا یہ تو کفر ہے اور شرک ہے اگر انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے یہ خود ہی کر سکتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ حضرت عبد القادر جی کے معنی میں ہی سوچتے ہیں کہ دور سے انسان مانگتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے انسان ڈائریکٹ سے مانگتا ہے اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے چاہے اللہ سے مانگے نہ مانگے یہ کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور کفر ہے لیکن اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سمان و تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں ہو سکتا دیں گے لیکن مالک تو اللہ دینے والا اللہ ہے جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو یہ شرک اثر ہے اور شرک اصغر اثر اکبر کے سبب بن جائے گا جیسا کہ کی انسان کیوں شرک اکبر بن جائے گا ایک انسان جیسا کہ آج کل ہم لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہر دنیا میں لوگ ایک درگاہ میں نہیں جاتے ہیں ان کے پاس جاتے پھر دوسرے کے پاس جاتے پھر تیسرے کے پاس, پاس, پاس, پاس جاتے ایک بیماری تو کئی لوگ کے سامنے اپنے سر پانی سامنے سر پٹکتے ہیں اور وہیں سر کرتے ہیں مان لے کہ دو تینوں کے پاس گئے تو ان کی شفاوے ابھی نہیں ملی چوتھے کے پاس مل گئے تو کے عقیدہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں کچھ نہیں کر یہ کرتا ہے تو یہ عقیدہ آپ اس پر کر لی کہ یہ کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو گئے تو دھیرے شرک اثر دھیرے دھیرے شرک اکبر تک انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ پہلے قسم ہے کہ میتوں کے ذریعہ مانگنا یہ شرک اکبر ہے اور حرام ہے دوسری قسم اسی میں اگر دوسرے کہیں گے یہ پہلے قسم میں ہے کہ انسان کسی معیت سے نہیں لیکن کسی جمادات سے مانگے یعنی کوئی چیز حیا با حیات نہیں ہوتے لیکن جیسا کہ کفار مکہ کرتے تھے کہ پتھر کے پاس جاتے تھے کوئی سنم ہوتا ہے پتھر کے بنا ہوا اس کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس سے دعا مانگتے تھے انتظار کرتے تھے تو اللہ صبح تردید کی کفار مکہ کے بارے میں اللہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں سورے زبر میں ماں نہ اللہ علی قربونا عید اللہ زلفا. کہتے کہ اللہ ہم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ کی اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ اللہ کے ہاں قریب کر دیں یعنی ہم لوگ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہیں اللہ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں تو ہم لوگ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں یہ تو اللہ سے ہم لوگ ہم لوگ کو اللہ کے قربہ اللہ کے قریب کر دیں گے اللہ سے قریب کر دیں گے تو یہ آج کل مسلمانوں کا حال یہی بھی بہانے سے لوگ کرتے ہیں تو یہ پہلا قسم ہے دو قسم ہو گئے کہ انسان کسی میت سے یا کسی جمادات یعنی جس میں روحیں نہیں ہوتی ہیں نہ وہ کبھی زندہ تھا نہ مردہ جیسا کہ ستارے کے ذریعے سے سورج کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے ماننا تو یہ پہلے قسم میں آتا ہے اور یہ شرک کے اثر ہے اگر انسان کے عقیدہ مکمل نہیں اس پر اور اگر عقیدہ اس پر مکمل ہے کہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور شرک اکبر میں آتا ہے دوسری قسم کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توسل کرے اللہ نہیں انسان کے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبیوں کے اس کے منصب یا اس کے جا کے ذریعے سے مانگے یا اس کے ذات کے ذریعے سے آج کل مسلمانوں میں تشرس مانگتا کہ اللہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے خاص سر لوگ جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کے ذریعے سے مجھے دے ان کے ذریعے سے یہ کر دے ان کے جاہ ان کی عزت ان کے نبوت ان کے یہ انسان اس طرح اس کے وسیلہ بناتا ہے یہ کیوں غلط ہے اس کے کئی سبب ہیں ایک سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اللہ سلحان کیا فرماتے حدیث ماتا ہے کہ ایک بدو اللہ کے رسول کے پاس آئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ قریب ہے یا دور ہے اگر قریب ہے تو ہم لوگ آستی کے ساتھ ہم لوگ دعا کریں گے دھیرے دھیرے آواز میں اور اگر دور ہیں تو ہم لوگ چلنا چلا کے دعا مانگیں گے تو اللہ کے رسول ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے کوئی اجازت نہیں دی کہ ابھی بات کرو کیونکہ اللہ کے کی رسول اس میں انتظار کرتے کہ اللہ کیا سکھائیں گے کیا جواب دیں گے تو اللہ کے رسول خاموش تھے یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی ہے وہی داشا الگ ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کیا کہ میں اتنا قریب ہوں کچی باوت دایدا دعان کی دعا کرنے والا جب دعا مانگتا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو آپ خود سوچئے اگر آپ یہاں بیٹھ کے اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہو تو آپ کے کی کیا عقیدہ کی اللہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے زیادہ قریب ہے میں آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں ابھی ہم لوگ ابھی موجود ہیں کون قریب زیادہ اللہ کے اللہ کے رسول ہے اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول زیادہ قریب ہے تو مشرک ہے اور کفر کے باپ یہ اللہ فرماتے کہ اللہ سبحانہ و اتنا قریب ذاتی طور پر نہیں اللہ موجود یہاں یعنی اللہ علم کے طور پر قدرت کے طور پر موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ انسان کے جو رگیں ہوتی کے جو بدن میں اللہ اس سے بھی زیادہ قریب تو آپ کے بدن کے بارے میں اللہ کو سب کچھ پتا ہے اور جو بھی آپ سوچتے ہو اللہ سبحانہ و جانتا ہے یعنی انسان جو بھی کرتا ہے بلکہ جو سوچتا ہے کہ میں کل کروں گا اللہ کو پہلے ہی پتا ہے تو پھر اسی لیے انسان اللہ کو کیا بتاتا ہے اللہ عفان غیبی اور حقیقی اور ہر بات اللہ کو پتا ہے اسی لیے انسان جب بھی دعا مانگنا چاہتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کو پتا ہے کہ یہ دعا کرنے والا ہے اور جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ ہوتا دعا قبول کرتا ہے تو اس اللہ سے ڈائریکٹ مانگو لیکن اگر کوئی انسان وسیلہ لگاتا ہے بیچ میں اور مثال سیڑھیاں اور پدر مثالیں دیں گے وہ اس کے مثالیں آئیں گے کیوں یہ غلط ہے اور کس طرح میں عقلی طور پر اس کو تردید کروں گا اس یہ آخری میں ذکر کریں گے تو اسی لیے دوسری بھی ہے کہ انسان اللہ کے رسول یا کسی نبی کے جاہ یا منصب یا جزت و جلال کے ذریعے سے ماننا یہ بھی غلط ہے اور یہ شرک اثر میں بھی آتا ہے کیونکہ بتایا کیا کہ کہیں قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آتا کہ اس طرح کرو نہ اللہ کے رسول نے سکھائے کہ میرے ساتھ اس طرح کرو اللہ کے رسول کبھی نہیں کرتے تھے بلکہ جب کوئی صحابی آتا دعا کروانے کے لیے تو اللہ کے رسول کبھی دعا کرتے تھے اور کبھی کہتے تھے خود اللہ سے تم ڈائریکٹ دعا مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں دوسری بات یہ ہے بتا کے کہ اللہ کا رسول فی الحال ابھی عقلی طور پر اور شرعی طور پر اللہ کا رسول ابھی دنیا کی زندگی میں زندہ ہے کہ اللہ کے رسول سا سے یہاں سے انتقال ان کے ہو گئے اتقال قرآن چاہے اے اللہ کے رسول آپ تو میت ہوں گے آم موت ہوگی وہ لوگ بھی مریں گے اللہ کے رسول بھی حضرت اللہ کے رسول ایک بار بیٹھے تھے تو ایک عورت آئے اللہ کے رسول کے آخرے یا میں ایک عورت آئی کچھ پوچھنے لگی کچھ چیز کے سوال کیے کوئی چیز کے بارے میں تو کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے کچھ مؤخر ٹائم دے کر ان کو کہا بعد میں آؤ تو کہنے کہ اللہ کے رسول میں آؤ اور آپ نہیں رہو گے تو یعنی آپ کے انتقال آپ بیمار ہو سکتا ہے آپ کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر موجود ہے یعنی اللہ کا رسول اشارہ کیے کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ بنیں گے وہ موجود رہیں گے اسی لیے اس کے پاس جاؤ تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے دلیلیں ہیں یہ درود و سلام کے بارے میں آتا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی درود بھیجو گے تو مجھ پر یہ درود بھی یعنی پہنچایا جاتا ہے ایک صحابی پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ جب قبر پہ چلے جاؤ گے میں نے موت آ جائے گی تو آپ کی ہڈی گل جائے گی سڑ جائے گی تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں میری انبیاء کی ہڈیاں گلتی نہیں سڑتی ہیں دنیا پہ زمین پر اللہ نے حرام کر دی اللہ کے رسول نہیں کہا کہ مرتے نہیں جیسا کہ ہم لوگ آج کل بہت فرقے ہیں کہ اللہ رسول کے رسول کی موت نہیں ہوئی تو موت نہیں ہوئی تو اس کو کیا کہیں گے ادب کہ نہیں موت نہیں کہنا چاہیے تو کیا کہیں گے اللہ نے استعمال کیا اللہ کے کی رسول خود کہی کہ مجھے موت ہوئی دوسرے دلیلوں سے استدار کرتے کہ اللہ کے رسول ہم ہاں ہم ثابت ہے کہ زندہ ہے تو یہ بار بار بتا گیا کہ زندگی تین قسم کے ہیں ایک دنیا کی زندگی یہ جو ہم لوگ ابھی اس میں ہوتے ہیں اللہ کے رسول سارے انبیاء کی زندگی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی دوسری زندگی برزخ اور قبر کی زندگی اس میں لوگ زندہ ہوتے ہیں کچھ لوگ موت آتی پھر زندہ ہوتے موت آتی تو اس طرح اور انبیاء علی صلاح اسلام زندہ ہوتے شہید بھی زندہ ہوتے کافر بھی کچھ لوگوں کو زندہ کیا جاتا ہے جہنم اور جنت جہنم اپنے جگہ دیکھ لیتا ہے تو وہ الگ زندگی تو اس میں اللہ کے رسول زندہ تیسری زندگی جو قیامت اٹھنے کے بعد ہوگی وہ آخرت کی زندگی تو اسی لیے یہ فرق جانے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول نہیں تو اسی لیے اللہ کے رسول ساسدی ان کی موت ہو گئی سارے امبیا کی موت ہو گئی تو پھر ہم لوگ جیسا کہ پہلے قاعدہ بتایا کہ کسی میت سے کوئی حاضر ماننا غلط ہے اگر اس میں اللہ کوئی کہ اللہ کا رسول خاص ہے کہیں گے کہ اگر اللہ کے رسول خاص ہے تو دلیل لے کر آؤ کہ ہم اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے وفات کے بعد تم لوگ مجھ سے مانو یعنی میرا قبر کے پاس آ کے مانگو کہیں بھی نہیں آتا کہ صحاب اکرام اللہ کے رسول کے قبر کے پاس آتے تھے حالانکہ حضرت عائشہ خود ہی حجرہ مبارک میں رہتی تھی اللہ کے رسول کے دفن ہونے کے بعد حضرت عائشہ اسی کمرے میں رہ چکی حضرت ابو بکر کے دفن پھر بھی رہ چکی ہیں حضرت حضرت عمر کے دفن کرنے کے بعد حضرت عائشہ القمرہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے گھر دلوائے تو کہیں اور رہنے لگے لیکن وہ گھر چھوڑ دی کیونکہ اور کچھ مدت تک رہی اور دوپٹہ اوڑتی تھی کہ حضرت عمر موجود زندہ نہیں لیکن ایک عزت والی عورت کی عادت ہے کیونکہ وہ خیال کرتی کہ حضرت عمر کے اگر لاش ہے لیکن زندہ نہیں کہ پھر بھی لیکن کبھی نہیں آتا کہ وہ آ کے قبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا واسطے سے سوال کرتی تھی نہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے کمرے میں آ کر وہ لوگ کرتے تھے کہیں نہیں آتا اگر ثابت ہوتا تو ہم لوگ کرتے بلکہ دیکھیں حضرت عمر خطاب کے کی فیل کیا ہے آج کل لوگ جو کہتے جائز ہے وہ لوگ حضرت عمر کی دلیل لیتے ہیں کیا لیتے ہیں کہتے اللہ حضرت عمر نے کہا حضرت عمر بخاری میں کہ اللہ ہم لوگ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو ہم لوگ اللہ کے رسول کے دعا کے برکت سے ہم لوگ دعا کرواتے تھے اور اس نسخہ بارش کرواتے تھے تو اللہ کے رسول زندہ تھے تو یہ بتا کے کہ, کہ جائز انسان نیک سالے سے دعا کروا سکتا ہے حضرت عمر اسی حدیث بھی کیا برماتے ہیں اے اللہ اب اللہ کے رسول سلم موجود نہیں ہے اس لیے ہم لوگ حضرت عباس تو اللہ کے رسول کے چچے ان کے ذریعے سے دعا مانگیں گے تو اگر یہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے مانگ سکتے تو حضرت عمر قبر پہ جاتے کہ نہیں کہتے اے اللہ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو کرتے تھے اب وہ تو دنیا سے چلے گئے پھر بھی اللہ اس کے ذریعے سے بارش اللہ کے حضرت عمر نہیں کرتے تھے حالانکہ اس امت کے بڑے فقیر تھے اسی لیے کوئی بھی صحابی کرام حضرت معاویہ بھی جب بھی اس طرح ہوا تو حضرت یزید کو آگے کر کے اس سے دعا کروائی کہیں نہیں آتا کہ وہ قبر پہ آئے اور اللہ کے رسول کسی نبی حیا کی حضرت معاویہ شام میں رہتے تھے اور دمسلس یعنی دمس میں جہاں بیت المقدس وہاں تو ہزار ہزاروں کی خبر ہزاروں نہیں کہیں گے لیکن کئی سینکڑوں تقریباً ہیں دس بیس سے پچیس بلکہ بہت سے انبیاء و فن ہیں کبھی نہیں کہ کسی نبی کے پاس حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور بہت حضرت عیسیٰ کی قبر تو نہیں ہے لیکن حضرت موسا حضرت ہارون بہت سارے انبیاء کی خبر وہی ہیں اسے اللہ حضرت کر سکتے تھے لیکن کہیں نہیں آتا نہ وہ لوگ ہیں لا کسی کے ساتھ تو اس لیے دوست یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے جاہ یا اللہ کے رسول کی عزت یا اللہ کے رسول کے کوئی اور نبی کے ذریعے سے مانگنا یہ سنت کے خلاف ہے بلکہ شرک ہوتا ہے اس لیے انسان اس سے بچنا چاہیے تیسرے بات یہ ہے تیسری قسم کہ انسان اللہ کے رسول کے حق کے ذریعے سے لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے حق کے واسطے سے مجھے یہ فرق ہے اس سے یعنی حق انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول پر اللہ پر حق ہے واجب ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ کرے اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ کرے غلط ہے اللہ پر کسی پر اللہ سبحانہ ہوتا پر کوئی چیز واجب نہیں اللہ کی جو اللہ اپنے لیے کرتے ہیں لیکن انسان کہ اللہ کے جو حق ہے یہ غلط ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ ہوتا کسی بندے کے ساتھ اللہ خیر چاہتے ہیں تو خیر اس کے لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کام کروں اور میں محنت کروں اور بعد میں تم مانگو اللہ سے کہ میری خیر میرے ناکام کے برکت سے تمہیں بھی ملے یہ تو جائز نہیں ہے ہر ایک انسان اپنا کام لے کر جائے گا لیکن انسان اس کے حق اور اس کے حق کے ذریعے سے مانگے یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ یہ منتشر ہے اور یہ بتائے گا کہ اگر انسان کی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ سے مانگتے ہیں لیکن یہ ذریعہ ہے تو یہ شرک اثر میں آتا ہے اور بدعت میں آتی ہے لیکن اگر انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اگر کریں گے تو ضرور ہوگا اور یہ اللہ کے رسول کی ذات اور جلال اور عزت اور حق وہ ضرور وہ کریں گے اور اللہ سبحانہ و ضرور کریں گے اور یہ یہ کروانے والی چیز ہے کسان کے اکبر تک پہنچ سکتا ہے اسی لیے انسان یہ چیزوں سے بچے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈائریکٹ مانگے دیکھیے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان لوگ کے دلیل کیا ہے جو لوگ اس چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں یعنی بہت سے لوگ بتائے گئے کہ مموح تین قسم بہت سے لوگ ہم میں سے مسلمانوں میں اسلام کے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ اس چیزوں تینوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور عوام بھی کہتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں بلکہ کچھ عوام لوگ آ کے لڑتے ہیں اور کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی یہ چیز ہے واقع اللہ کے اصول کے ساتھ یہ ہوا اس کو کیا کہو گے تو وہ بھی کچھ دلیل تقریباً چار پانچ ہے میں ذکر کر کے میں اختتام کرتا ہوں سب سے پہلی دلیل جو لوگ قرآن سے تین تقریباً دلیل لیتے ہیں میں تین دلیل ہیں ایک دلیل یہ ہے اللہ سب خان و تعالی فرمت الا اکل الا اور اس کے مطلب کیا ہے آپ اگر تفصیل پڑھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہم مشرکوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ سا فرماتے ہیں ہاں اللہ اس سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ لوگ بہت سے لوگ کے معبودات کرتے ہیں کلدین تم مندون اللہ اللہ فرماتے کل تم لوگ جس کو اللہ کے ساتھ جس کو پکارتے ہیں، اس کو لے کراؤ پکارو بلاؤ ان کو ادعو من دون اللہ تمہ نظام تم اللہ وہ لوگ آپ کے آپ کی پریشانی کبھی نہیں ختم کر سکتے ہیں تو اللہ نے واضح کر دی جس کو پکارتے ہو آپ کی بیماری اور حادت پوری نہیں ختم کر سکتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس کو تم لوگ پکارتے ہو جو اچھے اچھے لوگ کیونکہ لوگ جو پکارتے ہیں کبھی انسان کافر کو پکارتا ہے جو خود ہی جہنمی ہے کچھ لوگ نیک صالحوں کو پکارتے ہیں جیسا کہ انسان اللہ کے رسول کے سجدہ کرتا ہے کسی نیک صالح عالم یا ولی کے عبادت کرتا ہے تو اللہ فرماتی یہ لوگ جو اولیا اور نیک صالح لوگ ہیں یہ لوگ ان لوگ سے کوئی دخل نہیں ہے کیوں الا اق الدین جو لوگ کو لوگ پکارتے ہیں یہ لوگ خود ہی وسیلہ اللہ سے مانگتے ہیں یعنی اللہ کے قربت کے لیے خود ہی اپنی محنت کرتے ہیں وہ ارجون اور اور اللہ کے رحمت کو چاہتے ہیں یعنی یہاں سے مراد وسیلہ وہ توسل نہیں کہ وہ کہتے اے اللہ کے رسول کے وسیلہ یا قرآن میں وسیلہ کو لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس کے معنی حدیثوں میں اور دوسری آیات سے لیا جائے گا یہاں سے مراد وسیلہ نیکی کرنا عمل صالح کرنا یعنی اللہ فرماتے کہ یہ نیک لوگ جن لوگ کو تم لوگ پکارتے ہو یہ لوگ تم لوگ سے کچھ بھی ان لوگ کے دخل نہیں ہے یہ لوگ خود ہی اللہ کی قربت چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و طرح عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے قربت چاہتے ہیں اسی لیے وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور کیا ہے جہن جنت کے یعنی لالت جنت جنت کے طلب میں عبادت کرتے ہیں تو یہاں وسیلہ بالکل نہیں ہے جیسا کہ لوگ عوام کو پڑھتے جو قرآن میں وسیلا تو لکھا ہوا کیا دلیل ہی ہے تو کہاں لکھا ہوا کہ وسیلہ ہاں پیر نبی کسی ولی کے ذریعے سے تم لو بلکہ اللہ نے شروع میں انکار کی کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ خود لوگ اپنے نفس میں مشغول ہیں یعنی ایک انسان خود پریشان ہے تو کیسے آپ کی پریشانی دور کرے گا اگر آپ دیکھو گے کہ ایک انسان اور یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول وسلم قیامت کے دن ارض محشر پہ جب سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے پہلے حضرت آدم حضرت نوح حضرت موسا حضرت ابراہیم سب نبی کے پاس جائیں گے التجا کریں گے سفارش کروائیں گے کہ اللہ سے کہیں دو کہ حساب کتاب ہو جائے تو سارے لوگ ڈرے رہیں گے کہیں گے ہم لوگ خود ہی غلطی کی ہے دنیا میں اپنے ایک چھوٹی چھوٹی غلطی ذکر کریں گے دنیا میں جو کی ہے اور اس کو ذکر کریں گے اللہ غصہ ہے اسی لیے ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں یہاں تک جب اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے رسول لمبا سجدہ کرتے تو قیامت میں نہیں کہا کہ دنیا میں کرو یہ پہلی دلیل ہے اور اسے پتا چلا کہ صحیح نہیں ہے دوسری دلیل یہ ہے اللہ پرمات و اب تک وہ تق اللہ اے ایمان تم لوگ اللہ کے تقوا اختیار کرو اللہ سے ڈرو اب تک وہ اور اللہ تک وسیلہ اختیار کرو تو اللہ سبحانہ و تعلق قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اگر امسان کے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ اللہ والا بننا چاہتے ہو دیندار بننا چاہتے ہو خوف آپ کے دل میں اللہ سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کو سے عمل کرو گے نہیں کیا کرو گے نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے عمل صالح کرو گے برائی سے روکو گے تو یہاں سے مراد وسیلہ کہ لوگ یا اے ایمان اللہ سے تقوا اللہ کے اللہ سے جرو اور نیکی بھی کیا کرو نیکیاں کرنے سے آپ لوگ اللہ سے قریب ہو جاؤ گے ہو جاؤ گے اور یہ وسیلہ کے مطلب قربت اللہ سبحانہ و کے اختیار کرو اور یہاں سے مراد قربت جیسا کہ اور حدیث اور آیات میں ہے کہ نیکی کرنے سے انسان اللہ سبحانہ و سے قریب ہو جاتا ہے تو یہ آیت میں بھی دلیل نہیں ہے تیسری دلیل میں اللہ فرماتے کچھ اس ذکر کرتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول آیت پڑھ کے اللہ کے رسول توسل کی ہے اور اللہ کے رسول کہتے کہ نو کو سکھائے یہ علما کے اکثر بلکہ سارے اگر میں محدثین جو راسخین سارے لوگ کے نزدیک یہ حدیث سعید بلکہ اس کی سند موجود ہی نہیں یعنی اس میں سند میں راوی کو کوئی پہچانتا نہیں کہ کون ہے تو یہ مطلب ہی کہ حدیث موضوع یعنی جھوٹ ہے اللہ کے رسول پر ثابت ہے آیت تو ثابت نہیں لیکن آیت وہ لوگ اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں آیت کے مطلب کیا ہے اللہ فرماتی ولو ہوں کہ اگر یہ لوگ جو دنیا میں ہیں جو صحاب کرام اگر وہ لوگ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں سمجھا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں برائی کرتے شرک کرتے کوئی غلطی کرتے ہیں جا پھر آپ کے پاس آتے ہیں فسط فر پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں رسول اور پھر اللہ کے رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے تو کیا پائیں گے لو جد اللہ طرح تو لوگ اللہ کو کس طرح پائیں گے کہ اللہ تو ہے توبہ کرنے والے اور اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اور رحیم ہے تو اللہ عائد میں کیا اللہ نے بتائی ہے کہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں نہیں اتنا اللہ اگر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آتے تو اللہ غفور رحیم ہے تو کہیں گے ہو سکتا کچھ بات ہے کچھ باتیں لیکن اللہ نے بتائی کس طرح آتے ہیں فر اللہ کہ خود اللہ سے تو آ کے یہ کی دعا کرتے ہیں اور دوسرے کیا بتایا وسط مرسول اور پھر اللہ کے رسول ان کے لیے کرتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کا مغفرت کرتے ہیں جب زندہ تھے لیکن کہاں دلیل موجود ہے کہ یہ آیت اللہ کے رسول کے بعد بھی جاری ہے موجود نہیں تو لوگ آج کل جو عوام کو دکھا دے آیت تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیے قبر کے پاس جائیے اور اپنے آج اللہ کے رسول میں نے یہ غلطی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم دعا کرو تو آ ٹھیک آپ جاؤ وہیں تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کریں گے کہ نہیں اللہ نے شرط لگائی کہ جب وہ لوگ خود اپنے لیے مغفرت طلب کرتے اور اللہ کے رسول بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں مان آپ وہاں چلے گئے اللہ سے دعا مغفرت مقصرت آپ نے طلب کی ہے لیکن دوسرا شرط موجود نہیں کیا ہے کہ اللہ سخان اللہ کے رسول آپ لوگ کے لیے دعا نہیں استغفار نہیں کی تو کہے کہ نہیں کی ہے تو آپ کو کیسے پتا اللہ کے رسول تو اندر ہے کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول ہے کہ میرے قبر تک آ جاؤ میں تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا اس طرح اگر ہوگا تو ساری برائیاں کرو پھر چلے جاؤ نہیں اللہ و اللہ کے رسول اس آیت میں کچھ بھی دلیل نہیں ہے اسی لیے اس سے استدلال کرنا بالکل ضعیف ہے اسی طرح لوگ حضرت عباس کے ہیں وہ حدیث بھی حضرت عمر کے حدیث جو عباس کے قصہ کا حضرت آب کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ تو اللہ کے رسول تھے تم سے ہم لوگ دعا کرواتے تھے اب اللہ کا رسول نہیں ہے ابا سے تو اس کے ذریعے سے تو بتا گا کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر کسی مردے یا اللہ کے رسول یا کسی اور سے نہیں توسل کی ہے یہ نیک سالے کو کھڑے کر کے اس کے دعا کر اس سے کروائی اور سارے صحابہ کرام دعا میں شامل تھے تو یہ بتا گا کہ یہ قسمیں جو جائز ہے اس میں سے ہیں کچھ لوگ اسلات کرتے اس حدیث سے کہ اللہ کا رسول فرماتے جب اذان سنو اذان سننے کے بعد کیا پڑھنا اللہ مربا دعوت القائمت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلت اور فضیلت اس کو عطا کر کوئی کہے گا کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول کے ذریعے سے وسیلا کر سکتے کیوں کہ اللہ کے رسول کو دیا گیا ہے کہیں گے تو نے پوری حدیث نہیں سمجھ پائے آگے حدیث اللہ کے رسول صلی سے فرماتے فن ہاں منزیلت کی وسیلت یہ الگ چیز ہے یہ جنت میں ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے جو اللہ سبحانہ و کسی نیک بندوں کو صرف دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے دیا جائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں کرو کہا یہ وسیلت جنت میں ایک مرتبہ ہے اور ایک جگہ اور ایک مقام ہے جو مجھے امید ہے کہ مجھے حاصل ہو جائے یعنی اللہ کے رسول کو جب ملے گا تو اور یہ شفاعت ہے سفارش اس کے دخل ہے اس سے تو اللہ کے رسول سب کے سب پر اللہ کے رسول سفارش کریں گے اور وہ مقام مومنوں کو حاصل ہوگا اللہ کے رسول کے ساتھ تو خصوصیت اس امت کے یہ اس میں تبصر کے کوئی ذکر نہیں ہے یہ تقریباً جو دلیلیں ہیں اس سے تقریباً لیا جاتا اور اس کے علاوہ بہت سارے دلیلے لیتے ہیں لیکن یا تو موضوع ہیں یا تو جھوٹ ہے یا تو اس کے معنی سمجھ نہیں پاتے ہیں اور کچھ جیسے کہ آرابی کے قصہ وہ بیمار تو, تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اس کے صنعت بھی اختلاف ہے لیکن جو صحیح تصحیح قرار دیتے ہیں تو وہاں بھی علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد نہیں کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے مانگو یہ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے تو انسان دعا کرے کہ اللہ اللہ کے رسول نے دعا کی تو اس کی دعا قبول کر یا اس کی اور تویات علما نے ذکر کیے ہیں جو معقون اور یہ شریعت کے ضوابط اور شریعت کے جو احکام ہیں اسی پر متفق یہ اہم دلیلیں تھیں دے عقلی دلیل میں لیتا بہت سے لوگ کیا لیتے ہیں کہتے ہیں عقلی دلیل عوام کو اس طرح بیقوب بناتے ہیں کہیں گے بھائی آپ کو اگر کہیں جانا ہے تو سیڑھی پر چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا ہے چڑھنا رہتا کہ نہیں اگر آپ اللہ سبحانہ سہارنتانا اوپر ہے آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے یہ تو معقول بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کی سیڑھی کیا ہے ہم لوگ تھوڑی اللہ کے رسول رسونی ہے ہم لوگ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ اگر بیمار ہو تو ایسے ہاتھ بند کر کے آپ بیٹھ جاؤ آپ سیڑھی لے لو اور یہاں سیڑھی کیا اللہ کے کی رسونے بتائیے دعا کرو تو دعا یہی ہم لوگ کے سیڑھی لیکن وسیلہ یہ ہی کہاں بتائے کہ سیڑھی قرآن میں ہے حدیث ملا کے رسول نے ان الدعاء کہ دعا اسے بلا اور بیماری کو مصیبت کو ٹالتا ہے جو نازل ہوتا ہے اور جو ابھی تک نازل نہیں ہوا ہونے والا ہے تو دعا کے برکت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کے جو وسیلی ہے اللہ تک دعا ہے عبادت ہے نماز ہے روزہ ہے صدقات ہے جتنا کرو گے اتنی اللہ کی قربت آپ حاصل کرو گے کہاں آتا ہے کہ یہ سیڑھی یہ ولی اور بابا اور نبی اور کسی کا تبصر کرو تو یہ سیڑھی یہ کہیں نہیں آتا ہے اور کیا مثالیں لوگ پر? پتہ نہیں کہ مثالیں دیتے ہیں بہرحال جو اتنا مثالیں نہیں, یاد نہیں لیکن ایک اور آکلی دلی کہتی جیسا کہ آپ کو کسی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ آپ آسانی سے نہیں جا سکتے ہو کیونکہ بیچ میں وزیر ہوتے ہیں یا سیکریٹری ہیں یا کچھ بھی آپ اس سے مل کر اپنی حادثت پوری تو پھر وہ جا کے پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ جب بادشاہ دنیا کی اس طرح کرتا تو اللہ تو بڑے بادشاہ تو اللہ تو اور ہے کہیں گے غلط ہے یہ مثال تو نہیں غلط کی ہے یہ میں ایک مثال اکثر پوچھتا ہوں اگر آپ کسی جس کمپنی میں کام کرتے ہو دو مالک ایک مالک اس طرح ہے کہ وہ اس کے آفس میں جب بھی جانا ہے یا جب بھی اسے پریشانی پیش کرنا ہے تو ڈائریکٹ آپ نہیں پہنچ سکتے ہو سیکرٹری ہے اس کے پاس پہنچو دو تین چار دن بعد وہ موقع دیں گے آپ کے بات دیکھ کر اب منظور کریں گے آپ کو بلائیں گے آپ کو رد کریں گے ایک یہ اس طرح ہے اور دوسرا اس کے آفس ہر وقت کھلا ہوا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہو تو وہ خوش دلی سے آپ کے بات ڈائریکٹ سنتا ہے نہ کوئی سیکرٹری نہ کوئی آدمی ڈائریکٹ دروازہ کھٹا کے پہنچ جاؤ ہم لوگ کے نزدیک دونوں میں کون افضل ہے حقیقت کے بعد کون افضل ہے پہلے والا کہ دوسرا والا دوسرا والا تو ہم لوگ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو برا برا مثال وہی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و کے دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے جب انسان صبح شام سجدے کے حالت میں یا سونے کے حالت میں یا سمندر یا کہیں بھی جب بھی مانگو تو اللہ کے دروازہ کھلا ہے اللہ کے رسول ہی صحابہ کرام کو سکھاتے تھے اللہ کے رسول حضرت عبدالکلام عباسی حدیث پہ پہلے پیش کیا گیا اللہ کے رسول مدینے میں حضرت عبداللہ بن عباد جو اللہ کے رسول کے چچے ساتھ بھائی تھے اللہ کے رسول اس کے ساتھ ایک گدھے میں دونوں بیٹھے تھے اور یہ پیچھے تھے تو اللہ کے رسول مدینے میں چل کے ہوئی آٹھ سال کے بچہ تھا تو اللہ کے رسول نے کہا اے بچہ اے میں تمہیں چند کلمات سکھانے جا رہا ہوں کیا بت ادا احفظ اللہ احفظ اللہ کی حفاظت کر اللہ تمہاری حفاظت کرے اذا سالتا جب بھی سوال کرو مانگو تو کس سے مانگو نہیں کہا کہ میرے ذریعے سے مانگو اگر کہتے تو اللہ کا رسول کہتے دوسری چیزوں میں اللہ کا رسول جو حقیقت بتاتے تھے کبھی نہیں چھپاتے تھے وہی رستا جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو کہ اللہ کا رسول کس طرح عقیدہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام بھی جب آتے تھے کچھ لوگ تو اللہ کا رسول کہتے اللہ سے مانگو کبھی نہیں کام میرے ذریعے سے مانگو تو اسی لیے یہ مثال اللہ کو ہمیشہ اچھی مثال دینی چاہیے ہم لوگ ہمیشہ غلط مثال دیتے ہیں اور کہتے کہ نہیں یہ ہوتا ہوا اللہ کے دروازہ ہمیشہ کھلا ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا ابھی دنیا کی دوسری مثال میں دے رہا آپ جیسا کہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر تو آپ اگر ہم سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے تو اس وجہ سے یا تو آپ ہم سے خوف رکھتے ہو یا تو آپ ہم سے شرم کرتے ہو یا تو آپ ہم سے ناراض ہو صحیح کہ نہیں تو اگر انسان کسی کے واسطے سے لگاتا تو آپ یہاں بیٹھے ہو اور اس کے واسطے سے کہتے امام صاحب سے یہ کہہ دو تو ہم کیا کہیں گے آپ کو اللہ نے آپ کو زبان نہیں دی آپ آپ کیوں نہیں آتے ہیں ہم تو انسان میں کہتا ہوں اگر میں غائب ہوں تو ہاں کہیں گے ہاں بات معقول ہے اور اللہ سبحانہ تک طرح یہ اللہ کی مثال یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ نہ پر اگر آپ ناراض ہو تو یہ کفر کی بات ہے اللہ پر ناراض وہی شخص ہوتا ہے اور اللہ کے رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو معروم ہوتا ہے اور جو کافر ہے تو اسی لیے اللہ پر اگر کوئی ناراض اور اللہ سے ناراضی کوئی شخص نہیں ہوتا ہے تو وہ کافر ہے اللہ مومنوں کے بعد رضی اللہ ہوں مراد کہ وہ لوگ اللہ پر راضی ہوتے ہیں لیکن انسان اگر اللہ پر اعتراض کرے اللہ تو یہ کیوں کی ہے وہ کیوں کی ہے تو قدر پہ اعتراض کرنا ہی کفر ہے یا تو آپ اللہ سے شرماتے اور اللہ سے شرمانے کے جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتائی نہیں کہ کی دعا میں کرو اللہ کے رسول نے ایک بار صحابہ کرام سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے کما حق کہوں جس طرح شرم کرنا چاہے کرتے ہو کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں اللہ کے رسول اللہ پر اللہ کے اللہ سے شرمانے کے جو زیادہ حق ہے اور یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کے جو سر میں اور جو بھی تم سوچتے ہو وہ اس کی حفاظت کریں گندگی چیز سے اس کے محفوظ رکھو اور جو بھی آپ کے بدن میں جو بھی حصہ ہے وہ یعنی غلط طریقے سے استعمال نہ کرو اور ہمیشہ موت کو یاد کرو اور اللہ سبحانہ و کا ہمیشہ یاد کرو تو یہ اللہ کے رسول سرمانے کی طریقہ بتایا کہاں آتا ہے کہ تم دعا نہ مانگو ڈائریکٹ تو یہ اللہ کے رسول کے سنت کی مخالفت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کیا بتایا تین بتایا کہ اگر انسان جیسا کہ ڈرتا ہے تو اللہ سے خوف تو کرنا چاہیے لیکن خوف کرنے والا شخص اس طرح جو اللہ سے خوف رکھتا ہے وہ اللہ سے مزید مانگتا ہے یہ قرآن بتایا گیا کہ مومن لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اسی لیے اللہ سے فوراً اللہ کے طرف بھاگتے ہیں مثال علماء تقریباً یہ دیتے ہیں جیسا کہ چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے والد صاحب سے مثال کے طور ڈرتا ہے اور ماں والدہ جب مارتی ہے کچھ بھی تو کہاں بھاگتا ہے اسی کی گودی میں بھاگے گا اور اسی سے بھی ہر چارے پوری دلیں باتیں کہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں سے بھی قریب ہے اگر کتنا بھی خوف ہے لیکن یہ کہیں نہیں آتا ہے کہ آپ اسے دعا نہ مانگو بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو اللہ کے دروازہ کھلا ہے جب بھی مانگو اللہ سبحانہ و سے مانگو اگر کوئی انسان واسطہ لگاتا تو سنت کے خلاف کی ہے بداد کی ہے اور اوپر سے انسان شرک کے باعث ہوتا ہے آج ہم لوگ اللہ رسول کے رسول کی شام یہ کر دی دوسرے دن بابا کے ساتھ کریں گے تیسرے دن کسی شیطان کے ساتھ یہاں تک کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی عبادت اور اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگنا انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے وہ شرک میں پڑ جاتا ہے اور اللہ صبح کی رحمت بالکل ہر وقت اللہ سبحان رحمت نازل کرتے ہیں اور اللہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ تقریب توسل کے اہم مسائل ہیں بات کتنی ٹائم تو زیادہ ہو گئے لیکن یہ اہم مسائل تھے اسی لیے میں زیادہ ٹائم لگا اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ اور ہم لوگ کو دین سمجھنے کی توفیق دے اور ساری خرافات اور بیدا سے ہم لوگ کو محفوظ رکھے صلی اللہ علیہ محمد والی اجمعی کیا ہے